ان تبد الصدات اور اگر تم اپنی نیکیوں کو کرو سب کے سامنے فن ماہیا یہ بہت اچھا ہے سب کے سامنے نیکی کرتے ہو تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے دوسروں کو حوصلہ بڑھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے کوئی منع نہیں ہے کوئی انتخوہ اور اگر تم اسے چھپاؤ وہ تو اور فقیروں کو وہ پیسہ دے دو فہوا خیر اللہ کم یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے. فقیروں کے لیے کوئی قید یعنی رکھی کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم یہودی ہو عیسائی ہو کوئی ہو تم اپنا پیسہ اسے دینا چاہتے ہو اس پہ صدقہ کرنا چاہتے ہو وہ غریب ہے کپڑے نہیں ہیں اس کے پاس کوئی اور مسئلہ اس کا پھنس کیا ہے قید ہو گیا ہے یا, یا اس انسان کے پاس کھانے کو نہیں رہا ہے کئی مسائل ہیں جو بھی ہے اللہ نے فرمایا سب کے سامنے دینا چاہو کوئی حرج نہیں ہے نیت ٹھیک ہونی چاہیے یہ جو فنڈ ریزنگ ذریعے چیزیں ہوتی ہیں اور جو لوگ اس میں دیتے ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں اگر کہ انتدس صدقاتی پر نعیم آیا اللہ نے کہا اپنا صدقہ کھلے بندوں دو کوئی حرج نہیں ہے بہت اچھا ہے بلکہ نئیمایا یہ بہت اچھا ہے نیت ٹھیک ہے بہت اچھا ہے اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں خوشی ہے مسلمانوں کے لیے پیسے جمع ہو رہے ہیں کوئی حرج نہیں اور اگر چوری چھپے دے دے چپ کے دے دے وہ بھی بہت اچھا ہے وہ یوکف فرو انکم من سی اور اللہ اس وجہ سے تمہارے کچھ گناوں کو معاف کر دے گا وہ یوکف اور ہٹا دے گا انکم تم سے من کچھ سی تمہارے کچھ گناوں کو اللہ معاف کر دے گا پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے یہ نہیں فرمایا سارے گنا معاف کر دے اور نہ یہ فرمایا کہ کون کون سے گنا معاف کر دے گا بس یہ کہا ہے کہ کچھ گنا تمہارے ایسے ہی معاف ہو جائیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کے کفارے یا گناوں کی معافی کے لیے توبہ ضروری نہیں شیخ الاسلام نے تعمیہ رحمت اللہ علیہ نے دس چیزیں لکھی ہیں شیخ نے ایک جگہ اور وہ کہتے ہیں ان سب چیزوں سے گنا معاف ہوتے رہتے ہیں مثلاً ایک آدمی نے توبہ نہیں کی تو اس نے جو گناہ لوگوں کے سامنے کیا تھا اتنی اچھی نیکی لوگوں کے سامنے کر دی اسی کے برابر میں اس نیکی نے اس گناہ کو خود ہی دھو دیا تنہائی میں گناہ کیا تھا تنہائی میں کوئی نیکی کر دی اس گناہ نے دھو دیا اسے. گناہ کیا تھا کوئی بھی اور پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا یہ پیسے کی وجہ سے اس کا گناہ دل جائے گا گناہ کیے تھے توبہ نہیں کی لیکن مصیبت کوئی ایسی پڑ گئی قدرتی طور پہ وہ مصیبت اس کے گناؤں کا کفارہ بن جائی گی حتیٰ کے موت میں جو جھٹکے لگتے ہیں وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اور قبر کا عذاب کفارہ بن جاتا ہے اور وہ پاک ہو جاتا ہے اللہ تک پہنچتے پہنچتے یہ سب چیزیں توبہ کے علاوہ ہیں اور کوئی آدمی توبہ کرتا رہے اس کے تو کہنے ہی کیا یو کب پھر انکم من سے کم اور اللہ کچھ تمہارے گنا معاف کر دے گا خرچ کرتے رہو و اللہ ماتامل خبیر اور اللہ کو خوب خبر ہے اللہ خوب جانتا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو یعنی اللہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی کہ تم کر کیا رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ با اس بات کا ارادہ فرما لیا کہ کافروں پر خرچ نہیں کریں گے اور صحابہ کے رضی اللہ عنہ بھی کافروں پر خرچ کرنے کو برا جانتے تھے کہ یہ شرک کرتے ہیں ہم کیوں اپنے پیسے ان پہ خرچ کریں یہاں بھی ہے نا ایسے ہی مسئلہ کہ یہ عیسائی ہے یہودی ہے کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں ہم کیوں انہیں کپڑے دیں ہم کیوں اسے جوتا خرید دیں آفس میں آتا ہے کوئی پرابلم ہے اسے ہم اس کی پرابلم اسے کیوں کام آئیں